الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى خصوصا على افضلهم وخاتم النبيين محمد الامين وعلى آله وصحبه اجمعين اما بعض فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل عضوا فحذرهم قاتلهم الله ان يفقوا وا ل تال مستم استما یل کو مل الله سدق رب اشرح لی صدری ویسر لی امری وحل اللقدتا من لسانی یفقه قولی اللہم ربنا الہمنا رشدنا وعیزنا من شرور انفسنا اللہم ارنا الحق حقا ورسقنا اتباع وارنا الباطل باطلا ورسقنا اجتنابا اللہم طح قلوبنا من النفاق و من الریا و من الكذب <الْخِيَانَة> <الصدون> رب پچھلی نشست میں ہم سورہ منافقون کے مضامین کا تجزیہ بھی مکمل کر چکے تھے پھر اس کا پہلا حصہ جو تین آیات پر مشتمل ہے اس پر بھی ہماری گفتگو مکمل ہو چکی تھی دوسرے حصے کی پہلی آیت یعنی سورہ مبارکہ کی چوتھی آیت پر ہماری گفتگو جاری تھی کہ وقت ختم ہو گیا اب آگے چلنے سے پہلے مناسب ہے کہ پھر سلسلہ مضامین کو ذہن میں جوڑ لیا جائے ایک بات جو بار بار یاد دلانے کی ہے وہ یہ ہے کہ جس ترتیب سے یہ صورتیں پرانے حکیم میں آئی ہیں اور اسی ترتیب سے ہمارے اس منتخب نصاب میں شامل ہیں سورہ صف پھر سورہ جمعہ پھر سورہ منافقون ان کے مابین گہرا ربط سورہ صف میں جو للکارا گیا ہے مسلمانوں کو پکارا گیا ہے یا اگر تم واقع تن ایمان رکھتے ہو تو تمہارا فرض ہے کہ جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقصد بے ہے غلبہ دین حق اس کے لیے تن من دھن لگاؤ جہاد اور فی سبیل اللہ کے لیے دل و جان سے آبادہ رہو در حقیقت اس سے پہلو ہی اس سے کرنی کا ترانا اس سے پسپائی اختیار کرنا اس سے پیچھے ہٹنا یہ ہے اصل سبب نفاق کا تو اس ترتیب کے حوالے سے اس حقیقت کو میں چاہتا ہوں کہ اچھی طرح ذہن نشین کر لیا جائے پھر یہ کہ جو پہلا حصہ ہم پڑھ چکے ہیں اس کے بارے میں پہلی آیت سے معلوم ہوا کہ ان منافقین کے لیے کہ جو اس دور میں تھے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم قہد مبارک ہے سب سے اہم معاملہ تھا ایمان بالرسالت رسالت کا اللہ پر ایمان آخرت پر ایمان یہ وہ چیزیں ہیں کہ جن سے انسان پر کوئی عمل ہی گرفت نہیں ہوتی جو اصل عمل ہی گرفت ہوتی ہے وہ ایمان بالرسالت رسالت اور ایمان بالرسالت رسالت کا معاملہ بھی اس وقت کا کہ حضور صرف رسول نہیں تھے آپ امیر بھی تھے آپ سے سالار بھی تھے آپ حاکم وقت بھی تھے اس اعتبار سے آپ کا ہر حکم واجب التعمیر واجب الطاعت یہ معاملہ تھا کہ جو سب سے زیادہ کشن گزرتا تھا آج بھی نوٹ کر لیجئے جن لوگوں کی تباہیں مغربی تہذیب کے اثرات سے آزادی کی طرف مائل ہیں وہ فکری بے راہ روی ہو اخلاقی بے راہ روی ہو ان سب کو سب سے زیادہ جو بگز ہے وہ حدیث رسول سے ہے صلی اللہ علیہ وسلم اس لیے کہ قدغنیں وہاں سے عائد ہوتی ہیں پابندیاں وہاں سے لگتی ہیں دین کا تفصیلی ڈھانچہ بنتا ہے تو سنت رسول اور حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کی بنیاد پر بنتا ہے تو اس حوالے سے نوٹ کیجئے کہ پہلی آیت میں جو یہ فرمایا گیا کہ وہ لوگ قسم کھا کر آپ کو یقین دلاتے ہیں جا کر منافقون پورا کالون اشد القل رسول اللہ اس لیے کہ پانی وہی مر رہا تھا اصل جو شک ہو رہا تھا وہ ان کے ایمان پر رسالت میں تھا ان کا عمل گمبازی کر رہا تھا کہ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کے لیے تیار نہیں تو یہ زبانی قسمیں اور زبانی دعوے جو ہے اس کی تلافی نہیں کر سکتے تھے اللہ سے بڑھ کر کون جانتا ہے کہ آپ اس کے رسول ہیں لیکن اللہ گواہی دیتا ہے کہ یہ منافع جھوٹے اس کے بعد دوسری بات جو آئی یہ وہ لوگ ہیں کہ جو ایمان تو لائے تھے پھر کفر کی طرف لوٹ گئے اس آیت کے حوالے سے میں کر چکا ہوں بہت اہم مضمون ہے کہ شعوری اور غیر شعوری نفاق کی تقسیم کر لیجیے ایک وہ لوگ تھے کہ جو آئے ہی اسلام میں داخل ہی ہوئے دھوکہ دینے کی غرض سے جیسے کہ یہود کی ایک جماعت کے بارے میں سورہ آل عمران میں بیان کیا گیا فتح میں کتاب آمن بل لذیح نہ وہ ایمان کا اظہار بھی ایک سازش کے تحت کر رہے تھے بنا کے کا نقشہ کھینچا گیا سورہ معیدہ میں وہ ہوں کا دخل ہو بال کفر وہ وہ کفر کے ساتھ ہی داخل ہوئے تھے کفر کے ساتھ ہی نکل گئے ایمان ایک لہجے کے لیے بھی ان کے نصیب میں نہیں آیا وہ ہے شعوری نفاق یہ غیر شعوری نفاق ہے ایمان تو لائے تھے ظال کا بے ان سمت لا آپ اب اس کی سزا جو انہیں مل چکی ہے بدترین سزا یہ وہی سزا ہے جو بدترین کافروں کو ملتی ہے ختم ہوا والا قلوب والا آپ سارے شاوا یہ سورہ بقرہ کی بالکل آغاز میں پہلے رقو میں فرمایا وہی بات یہاں فرمائی تو بے اعلیٰ قلوبہ ان کے اس طرز عمل کی وجہ سے ان کے دلوں پر مہر تر دی گئی پھر یہ بھی بات واضح کر چکا ہوں کہ یہ دفاق نہیں ہو گیا یہ درجہ بدرجہ ہوتا ہے ہوتا ہے آدمی ایک دم نہیں ڈوب جاتا بلکہ ڈبکیاں کھاتا ہوا ڈوبتا اس کے حوالے سے یہ سورہ نساء کی آیات 137 سے سینتیس نہایت اہم ہے جن کا حوالہ دیا جا چکا ہے <تصفيق> ان الدین کبڑ آمن سم کبرا منافقین لوگ یہ مان لائے کہ انہوں نے کفر کیا پھر ایمان لائے پھر کفر کیا پھر کفر میں بڑھتے چلے گئے اللہ کی یہ شان نہیں ہے کہ وہ ایسے لوگوں کی مغفرت فرمائے یا ایسے لوگوں کو ہدایت دے ایسے منافقین کو تو اے نبی آپ بشارت دے دیجئے کہ ان کے لیے دردناک حساب ہے تو یہ درجہ بدرجہ معاملہ ہوا ہے تو پہلے حصے کی تین آیات میں بلکہ تجزیے کے طور پر یہ نوٹ کر لیجئے پہلے حصے کی تین آیات میں جس پر گفتگو مکمل ہو چکی ہے اور میں نے اعداد بھی اختصار کے ساتھ کر دیا ہے اس مرض کی ڈیفینیشن بھی آ گئی اور اس کی پیتھولوجی وہ باتنی اختلال کیا ہے پیتھولوجی کہتے ہیں ایک تو فزیولوجی ہے انسانی جسم کا جو نارمل نظام چل رہا ہے وہ تو فزیولوجی کا موضوع ہے علم وظائف الاضا لیکن پیتھولوجی جب کہیں اب نارمیلٹی ہو جاتی ہے کسی عضو کے فنکشن میں اختلال پیدا ہو جاتا ہے یہ پیتھولوجی ہے وہ پیتھولوجی اصل مرض ہے جس کے کہ پھر علامات ظاہر ہوتی ہیں بخار ہو گیا کچھ اور ہو گیا کوڑے نکل رہے پنسیاں نکل لائی اصل پیتھولوجی کچھ اور ہے اندر اسی کی تشخیص کرنی ہوتی تو پہلے حصے میں ڈیفینیشن بھی آ گئی اور نمبر دو یہ کہ پیتھولوجی بھی آ گئی کہ یہ ایمان لائے تو تھے لیکن پھر یہ کفر کی طرف لوٹ چکے ہیں یہ کفر قانونی نہیں ہے یہ تو دیمک کی مثال جو ہے بہترین ہے کہ اندر سے وہ چوکھٹ کو کھا چکی ہے کھوکھلی ہو چکی ہے چوکھٹ لیکن اوپر سے ایک پٹی جو ہے وہ لگی ہوئی ہے ایک وینیئر موجود ہے وہ وینیئر ہے ان کا کہ یہ قانون اب اپنے آپ کو مسلمان سمجھتے ہیں اور بہرحال اسلامی ریاست میں ان کو مسلمان سمجھا جائے گا اس لیے کہ کلمہ شہادت ادا کر رہے ہیں اس اعتبار سے وہ مسلمان ہیں لیکن یہ کہ حقیقت میں جو دولت ایمان جو تھوڑی بہت انہیں نصیب ہوئی تھی وہ برف کے مانند پگھل چکی ختم ہو چکی دوسرا حصہ جو پانچ آیات پر مشتمل ہے جس پر آج ہمیں تفصیلی گفتگو کرنی ہے اس میں اصل میں علامات کا بیان ہے سمٹمیٹولوجی علامات کیا ہیں اور پروگنوسس کسی مرض کے ضمن میں ہم اپنے علم طب میں یہ بحث کرتے ہیں کہ اس میں ریکوری کا کتنا کچھ امکان ہے صحت یابی کی کتنی امید ہے کتنا یہ مرض جو ہے تباہ کن ہے مہلک ہے یہ پروگنوس کے علاقہ ہے پانچ آیات ہے جیسا کہ میں نے دوسرے حصے میں اس میں بھی ایک عجیب ترتیب ہے اس کو آج مزید سمجھ لیجئے پہلی دو آیات میں جو عمومی علامات ہوتی تھی یہ جو منافق تھے عہد نبوی کے بظاہر بڑے لحیم شہیم توش والے بڑے جسے والے ڈیل ڈور والے مال و اولاد والے ساری بھاگ دوڑ دنیا کے لیے تھی تو اللہ تعالی کی سنت کے کہ جو دنیا کے لیے بھاگ دوڑ کرتا ہے دنیا جمع کر دیتا ہے ان کے پاس لیکن یہ ہے کہ جو ان کی پوری توجہ لگی ہوئی آخرت کی طرف ظاہر بات ہے کہ ان کے پاس دنیا کہاں نظر آئے گی چیل کے گھونسنے میں ماس کہاں سے نظر آ جائے گا دنیا تو وہیں نظر آئے گی دولت وہیں نظر آئے گی خدم و حشم وہیں نظر آئیں گے شال و شوکت وہیں نظر آئے گی جن کا ایک ایک لمحہ جو ہے سرف ہو رہا ہے دنیا کمانے کے لیے جن کی تمام توانائیاں کھپ رہی ہیں دنیا بنانے کے لیے لہذا ان کا یہ نقشہ کھینچا گیا اور بظاہر بڑے معتبر لگیں گے لوگ اس لیے کہ بڑی حیثیت والے ہیں اچھے لباس پہنے ہوئے ہیں تر تازہ جسم ہے لہذا اس کی وجہ سے لیکن اندر سے کھوک لیں بس ہمت ہی تو نہیں ہے جو ہم نے مرض نفاق کے اصل اسباب کا تجزیہ کیا تھا وہ تو یہ کہ مریض شخصیت ایک شے کو حق سمجھنے کے باوجود اس کا ساتھ نہ دے سکے حق کو حق نہ کہہ سکے باطل کو باطل نہ کہہ سکے کہنے کے بھی اگر کہیں کو غلطی کر لے تو اس پر کھڑے نہ رہ سکے اس کے لیے قربانی نہ دے سکے اس کے لیے اپنے تعلقات کے اوپر چھڑی نہ چلا سکے اپنی دوستیاں ہیں اپنی محبتیں ہیں عدائف ہیں حق کی خاطر ان تعلقات کو توڑ دینا بڑا مشکل کام ہے حق کی خاطر تن من دن لگا دینا بہت مشکل کام ہے تو اصل میں تو یہ ہے کہ اندر سے ان کا وجود ان کی شخصیتیں کھوک تو یہ علامت تو ہے عمومی اور جیسا کہ میں پہلے عرض کر چکا ہوں آخری جو علامات ہوتی تھی تھرڈ سٹیج جسے میں نے کہا جیسے ٹی وی کی تھرڈ سٹیج ہوتی تھی تو مرض نفاق کی تھرڈ سٹیج نہایت بغض اور عداوت مسلمانوں سے مومنین سازقین سے بالعموم اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے بالخصوص ان کی وجہ سے ہم ان مصیبتوں میں مبتلا ہو گئے اچھے بھلے رہ رہے تھے آرام سے یہاں بس رہے تھے کھا رہے تھے زندگی گزار رہے تھے اب یہ آئے ہر قدم پر امتحان ہے پورے عرب سے انہوں نے جنگ مول لے لی ہے ہر وقت جنگ کا دیشہ ہے ہر وقت ایک خوف کی حالت میں ہم رہنے پر مجبور ہو گئے ان کی وجہ سے اور دوسرے یہ کہ یہ جو, جو, جو ان کے نزدیک صفہ تھے پاگل تھے بے وقوف تھے یہ جو گرد جمع ہو گئے محمد کے صلی اللہ علیہ وسلم دیوانے ہر وقت جو ہے گویا کہ جان ہٹیلی پر لیے بیٹھے ہوئے ذرا پکار آئی اور فوراً تیار فوراً حاضر ان کے اس طرح حاضر ہو جانے سے ہم اور زیادہ نمایاں ہو جاتے ہیں ہماری کم ہمتی جو ہے اور کھل کر سامنے آ جاتی ہے تو یہ بغض اور عداوت اور عناد مومنین صادقین سے بالعموم اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے بالخصوص تو دو آیتوں میں وہ ہے آیت نمبر چار اور پانچ دو آیتوں میں پھر یہ ہے آخری ان کا جو مرض کی آخری علامت ہے یہ ہے آیت نمبر سات اور آٹھ درمیان میں ہیرے کی اس انگوٹھی کی طرح جس میں ہیرا جڑا ہوا ہو وہ آیت ہے کہ جس میں پروگنوسس جو ہے وہ آ گیا اللہ یہ آیت نمبر چھ ہے بالکل درمیان میں برابر ہے ان کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان کے لیے استغفار کریں یا نہ کریں اور یہ اس پوری سورت کی گیارہ آیتوں میں اگر دیکھیں گے تو بالکل نگینہ ہے یہ آیت پانچ آیتیں ادھر پانچ آیتیں ادھر بالکل درمیان میں سوال ہی مستف فرتا ہم لم تصطفی لو نئی فل بہرحال یہ پانچ آیتیں ہیں جن کا اب ہمیں مطالعہ کرنا ہے صرف نوٹ کر لیجئے آخری تین آیتیں جن پر دوسرا رقوع مشتمل ہے یہ علاج ہے نفاق کا علاج کیا ہے پریونٹیو ٹریٹمنٹ کیا ہے دوام میں ذکر الہی کیوریٹو ٹریٹمنٹ کیا ہے انفاق فی سبیل اللہ ایک آیت میں پریونٹیو میڈیسن پروینٹیو جو بھی ٹریٹمنٹ ہے جو تدابیر ہے حفاظت کی بچاؤ کی دو آیتوں میں اگر چھوت لگ گئی ہے انفیکشن ہو گئی ہے اور آدمی خود متنوع ہو گیا کہ واقع مجھے یہ مرض کا حملہ مجھ پر ہو گیا ہے اگر وہ علاج کرنا چاہتا ہے ابھی اگر وہ پہلی اور دوسری اسٹیج میں ہے تو پھر ایک راستہ بتا دیا گیا علاج یہ ہے علاج بھی زد ہے وہ, وہ ایلوپیتھی کا ٹریٹمنٹ ہے ہومیوپیتھی کا نہیں ہے علاج بال مسل نہیں ہے علاج بھی زد آیت نمبر چار کا ہم مطالعہ کر رہے تھے اس میں سب سے پہلے یہ سوچنے کی بات ہے اِذَا آئی تو ہوں تو جے مخاطب کون ہے جب تم انہیں دیکھتے ہو تو تمہیں ان کے جسم بڑے اچھے لگتے ہیں بڑے مروب کن ہیں ان کے جسے اور ان کا ڈیل ڈال اور ان کا قد و قامت یہ ساری چیزیں جو ہے بڑی اچھی لگتی ہیں بڑی بھاتی ہیں تو یہ کون ہے جن سے یہ بات ہو رہی ہے اظہار آئے تم پہنچے وہ کاجسام ایک بات تو یہ ہے کہ چونکہ قرآن مجید میں بالعموم جب اس طرح خطاب ہوتا ہے تو مخاطب ہوتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس کا بھی امکان ہے یہاں موجود ہے امکان لیکن دوسری بات یہ بھی ہمیں معلوم ہے کہ قرآن مجید میں بسا اوقات بظاہر حضور سے خطاب کر کے عام مسلمانوں سے خطاب ہوتا ہے یہاں تو اگرچہ حضور کے لیے الفاظ بھی نہیں ہے یا یوہر ندی یا یا اس طرح کا کریے موجود نہیں ہے لیکن سورہ تحریم کے شروع میں بلکہ سورہ طلاق کے شروع میں یوں سمجھئے جے جے کہ اسی سلسلے سور میں سورت آ رہی ہے یا یوح نبی تلق تو من نصاف عدت بظاہر تو حضور سے خطاب ہوا اے نبی جب آپ لوگ طلاق دیا کریں اپنی بیویوں کو تو طلاق دیجئے انہیں عدت کے حساب سے حضور نے تو ساری عمر کسی کو طلاق دی نہیں تو حضور تو اس آیت مبارکہ کے مخاطب ہے ہی نہیں گویا کہ خطاب وہاں مسلمانوں سے ہو رہا ہے لیکن چونکہ حضور امام ہیں امیر ہیں نمائندے ہیں پھر یہ کہ اللہ تعالیٰ کے نمائندے ہیں اللہ کا حکم آپ ہی کے ذریعے سے امت کو دیا جا رہا ہے تو بظاہر خطاب حضور سے ہے <سلام> یا <سلام> تو اسی طریقے سے نوٹ کیجئے کہ یہاں پر گمان غالب یہ کہ یہاں ختاب حضور سے نہیں ہے بلکہ عام مسلمانوں سے ہے اور عام مسلمانوں کے حوالے سے یہ بات بڑی آسانی میں آ جاتی ہے حضور کے بارے میں تو ہم یہ بابر نہیں کر سکتے کہ آپ بھی ان لوگوں کے توش اور جسم سے اور ان کے جو بھی ظاہری ٹھاٹ باٹ تھے ان سے متاثر ہو جاتے ہوں گے یہاں پر عام مسلمانوں کا معاملہ معلوم ہوتا ہے میں ایزا رائے کا ہوں تو کا اجساب ہوئے مسلمانوں جب تم دیکھتے ہو انہیں نہیں تو بڑے متاثر ہو جاتے ہیں. ان کا تن و توش ان کا ڈیل دول ان کا جسہ ان کے مال و اسباب ان کا اچھا لباس اور اس کے حوالے سے میں آپ کو دو آیتیں اور سنا چکا ہوں سورہ توبہ میں صرف ایک معمولی سے فرق کے ساتھ دو جگہ یہ مضمون آیا ہے فلا تو جب کا اموال ولادم بے حاف الحیات دنیا و تز حقانف کا فرو یہ آیت نمبر پچپن ہے اور تھوڑے سے لفظ فرق کے ساتھ ولاد و عجب کا ہم وا لم واد لاد دوبارہ نہیں لایا گیا انما يريد ان نما یرید اللہ این یوز بہم لے یوز بہوم کی بجائے این یو عقز بےحا فی الحیات کی بجائے پھر دنیا پھر دنیا و تزان فتوں بہم کافرون لوگوں ہے مسلمانوں تم ان کے جسموں سے ان کے مالوں سے ان کی اولاد سے مروب نہ ہو ان سے متاثر نہ ہو یہ تو اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے عذاب کا ذریعہ بنایا یہی مال ان کے لیے سہانے روح بنتا ہے ذرا سا کوئی خسارے کا اور گھاٹے کا اندیشہ ہوتا ہے اور یہ کنگاروں پر لوٹنے لگتے ہیں یہی اولاد ہے یہ دنیا میں انہیں چین سے جینے نہیں دے گی بلکہ ان کے لیے گویا کہ یہ گلے کا ہار بن جائے گی یہ اولاد اس دنیا کی زندگی میں بھی بجائے ان کے لیے کسی اطمینان اور سکون کا مجب ہونے کے ان کے لیے دنیا میں عذاب الہی کا ذریعہ بن جائے گی اللہ تعالیٰ نے یہ سارے مقدمات عذاب ہیں جو ان کے گرد لیکن عام آدمی دیکھنے والا سمجھتا بڑے خوش نصیب ہیں بڑے دولت والے ہیں بڑے پیسے والے ہیں بڑی اولاد ہے بڑی ان کے یہاں شان و شوقت ہے انما یورید اللہ اللہ تعالیٰ تو یہ چاہتا ہے دنیا میں تزحقان فون کا فرول وہی بات یہاں آ رہی ہے وہ اظہار آئے تو ہم تو اس زمن میں آج میں دیکھ رہا تھا حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ نما کا ایک قول بھی ملا ہے کہ عبداللہ ابن ابئی ابن سلول جو ہے جو رئیس المنافقین تھا اس کے بارے میں آیا ہے کہ نہایت خوبصورت بہت اچھی رنگت والا انسان سرخ و سفید رنگت بہت خوبصورت بڑے جسم والا ڈیل ڈال والا بروب شخصیت کا حامل تھا اور اسی سے کمپیئر کیجئے کہ جو بدترین کافر تھا مکے میں ابو لہب اس کی شان بھی یہی تھی بڑی بڑی آنکھیں انگارے جیسی اور چہری کی رنگت جو ہے وہ اسی لیے تو نام اس کا جو ہے ابو لہب پڑ گیا تھا جیسے دہکتا ہوا انگارا ہوتا ہے ایسا اس کا جو ہے اس کی رنگت تھی تب بت یادہ ابھی لہا یہ ہے دنیا میں جو کچھ اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو دے دیتا ہے اب ظاہر بات ہے کہ ایسے لوگوں کا پھر خاص طور پر ایک اعتبار عام معاشرے میں عام لوگ اعتبار کرتے معتبر لوگ ہیں تو وہ ان کے قلو جب یہ کوئی بات کرتے ہیں تو تم بڑی توجہ سے سنتے ہو کان دھرتے ہو کہ بڑے لوگ ہیں سردار لوگ ہیں پیسے والے ہیں چودھری لوگ ہیں ان کی باتیں توجہ سے سننی چاہیے لیکن ان کی مانوی شخصیت کیا ہے جو میں نے ارد کیا تھا اندر سے کھوکھنے پن کے لیے بہترین یہاں پر تمثیل آئی ہے کہ ان ہم خوشب یہ تو ایسے ہیں جیسے کہ سوکھی لکڑیاں ہو جنہیں دیوار کے ساتھ ٹیک لگا کر جو لکڑی کے کندے بنا دیے جاتے ہیں کھڑا کر دیا گیا اب ایک تو لوٹ کیجیے خوشب یہ ہے سوکھی لکڑیوں کہتے ہیں گیلی لکڑی جو ہے آپ کو معلوم ہے اس میں زیادہ جان ہوتی ہے طاقت ہوتی ہے اگر کبھی پھاڑا کرتے تھے ہم بھی بچپن میں کولہاڑی کے ساتھ جو ہے لکڑیاں پھاڑا کرتے تھے گھر میں جلانے کے لیے ایندھن لے کر آتے تھے تو پتہ چل جاتا تھا جتنی گیلی ہے اتنا ہی اس کا پھاڑنا مشکل ہے اور جتنی سوکھی ہے اتنا ہی اس کا پھاڑنا آسان ہے تو خوشب کہتے ہیں سوکھی لکڑی کاننا اس میں بھی ایک تصویر قرآن مجید میں تصویریں لفظی کا معاملہ بہت ہے چونکہ یہ لوگ جب آتے تھے مسجد نبی میں خاص طور پر دیوار کے ساتھ ٹیک لگا کر بیٹھتے تھے اپنی امتیازی شان تو اس کے ساتھ بھی ایک مماثلت پیدا کر دی کہ یہ جو ٹیک لگا رہے ہیں دیواروں کے ساتھ در حقیقت یہ سوکھی لکڑی کے کندوں کے مانند ہیں جنہیں کہ دیوار کے ساتھ ٹیک لگا کر کھڑا کر دیا گیا ان کے اندر مانوی شخصیت نہیں ہے سیرت و کردار کی کوئی طاقت ان کے اندر نہیں کوئی کریکٹر کی طاقت نہیں ان کے اندر یہ سبونا کل نہ وہ تو سمجھتے ہیں ہر چیخ کو کہ وہ انہی پر واقع ہو جائے گی چیخ سے برات کیا ہے جیسا کہ میں نے ارض کیا ہے کہ مدینے کی وہ چھوٹی سی بستی ہر وقت ایک ایمرجنسی کی کیفیت جاری رہتی تھی جو سمجھیے کہ ایک چراغ ہے مجھے نئی صدیقی صاحب کا وہ شعر بہت پڑھا تھا جب کہ میڈیکل کالج میں ہم پڑھا کرتے تھے تو جو اشار اس وقت سے ذہن میں حافظے میں چپک کر رہ گئے ان میں سے یہ بھی ہے کہ آندھیوں سمل کے چلو اس اشتہار میں امید کے چراغ جلائے ہوئے ہیں ہم اور یہی نقشہ تھا مدینہ منمرا یوں سمجھیے کہ بڑے صحرا کے اندر ایک چھوٹا سا چراغ چھوٹی سی بستی اور اس چراغ کو گل کرنے کے لیے آندیاں آ رہی ہیں پیبا پی تو یہ جو ہر وقت کا ایک اندیشہ رہتا تھا اور جہیں کہیں ذرا شور بلند ہوا معلومات شاید پھر کوئی لشکر آ گیا ہے یا پھر کوئی خبر آ گئی پھر کسی حملے کے بارے میں کوئی اطلاع آ گئی پھر کہا جائے گا کہ آؤ نکلو اللہ کی راہ میں پھر مصیبت ہماری آ گئی تو وہ جو اندر کی وہ بودی شخصیت تھی جس چیز سے کہ وہ گریز کرنا چاہتے تھے جس چیز سے بچنا چاہتے تھے تو ہر وقت جو ہے تمام رات تیری کانپتے گزرتی ہے یہ جو شمع کے لیے اقبال نے کہا ہے کہ تمام رات تیری کانپتے گزرتی ہے تو ان لوگوں کا حال یہ تھا کہ ان کے لیے چین اور سکون نہیں تھا اس لیے کہ ہر وقت اندیشہ تھا کہ اب کوئی حملہ ہو جائے گا یا کوئی خود محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کسی مہم کا اعلان کر دیں گے پھر ہماری جان پر بن جائے گی پھر جب کہیں گے نکلو اللہ کے راہ میں انفروفی سبی اللہ ساقل تو مل پھر ہم زمین میں دھسے جا رہے ہوں گے لوگ ہمیں دیکھ رہے ہوں گے زیر لب مسکرائیں گے ہم جھوٹی قسمیں بھی کھائیں گے لیکن صاف نظر آ جائے گا کہ اب تو ہماری جھوٹی قسموں کا بھی ایک بار ختم ہوتا جا رہا ہے تو یہ گویا کہ ان کی ایک نفسیاتی کیفیت یہ ثبور کل رسیاحت ان کہیں سے کوئی پکار کوئی بلند آواز کہیں سے کوئی شور سنائی دیتا ہے تو ان کی جان پر بن جاتی ہے کہ اب آئی کوئی مصیبت کوئی نئی آزمائش کو نیا امتحان آیا ہمارے لیے اگلا ٹکڑا بہت اہم ہے ہوم الدوم واحصر